السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیوائیڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ کافی الگردمس جو ہیں وہ ایک اسٹریٹجی کلاس میں شامل ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیوائیڈ اینڈ کانکر اور میں نے چند ایک اور اسٹریٹجیز کا نام بھی یا اصطلاح استعمال کی تھی جیسے گریڈی اسٹریٹجی ڈیوائیڈ اینڈ کانکر تو ہو گئی ڈائنامک پروگرامنگ برانچ اینڈ باؤنڈ گراف ہیں جہاں تک ڈیوائڈ اینڈ کا تعلق تھا اسٹریٹجی کے لیے جو پہلی مثال میں نے شروع کی تھی وہ تھی مرز سارٹ کی سارٹنگ کے حوالے سے ہم ایل پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ان کو استعمال بھی کیا ہے ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم نے کافی ایلگردمس ڈسکس کیے تھے لیکن وہاں پہ ہم نے ان ایلگریدمس کے انالیسز نہیں کیے تھے آئیے اب ہم مرز سارٹ کے بارے میں جو کاروائی پچھلی دفعہ ہم نے شروع کی تھی یعنی کہ اور, اور اس میں پھر جو کمبائن والا آپریشن ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ڈیوائیڈ کے حوالے سے مر میں کاروائی یوں کہ فرض کریں آپ کو ایک ارے دی گئی ہے جس میں نمبرز ہیں آپ پہلے یہ کیجئے یا آپ کا ایلگردم پہلے یہ کرے گا کہ اس ارے کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرے گا اگر وہ N جو ارے کا سائز ہے وہ آرڈ ہے تو ایک حصے میں چلے ایک نمبر زیادہ آ جائے گا اور پھر کے حوالے سے یہ تھا کہ ان دونوں حصوں کو کیجی. یعنی کہ ان دونوں کو اب انڈیوجلی سارٹ کریں اور اس سارٹنگ کے لیے مرز شارٹ کو ریکرسیولی کال کریں یہ ریکرشن جو ہے پھر یہ ڈیوائیڈ والا معاملہ اس حصے کے ساتھ کرے گی اور الٹیمیٹلی جیسے کہ میں نے دکھایا تھا پچھلی دفعہ کہ وہ حصے چھوٹے ہوتے ہوتے ایسے حصے بن جائیں گے کہ ہر حصے میں صرف ایک نمبر ہوگا آئیے اس کاروائی کو اب یہ حصے والی بات یعنی کہ اسپلٹنگ والی بات یا یعنی ڈویژن والی بات اور فائنلی وہ جو مرجنگ آپریشن ہے اس کو تصویری خاکوں کی مدد سے یہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ اس الگردم کی جانب جائیں گے یعنی کہ اس کا سوڈو کوڈ بنائیں گے اور فائنلی اس کے انالیس یہ تصویر میں نے پچھلی دفعہ پیش کی تھی کہ ہمیں ایک ارے ملی ہے جس میں سات پانچ دو سے لے کے صفر تک نمبر شامل ہیں اور یہ نمبر جو ہیں یہ دیکھیے سارٹیڈ نہیں کیونکہ ان میں نہ تو کوئی اسینڈنگ آڈر ہے نہ کوئی ڈسینڈنگ آڈر ہے یہاں پہ پھر, پھر ہم نے مر سارٹ کی کاروائی کچھ یوں کی تھی کہ اس ارے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا مڈل کے حساب سے جس کی بنا پہ ہمارے پاس ایک حصہ بنا تھا سات پانچ دو اور چار اور دوسرا حصہ بنا تھا ایک 6 تین اور صفر پھر ہم نے یہی کاروائی دہرائی اس حصے پہ یعنی کہ اس کے فردر دو حصے بنائے سات اور پانچ اور دو اور چار اور اس جانب ایک 6 تین کے فردر ہم نے دو حصے بنائے یہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو شروع میں دو حصے بنانا پھر ایک حصے کو لے کے اس کے آگے حصے بنانا یہ وہ ڈیوائڈ والی اسٹریٹجی چل رہی ہے اور مرز شارٹ ہم دیکھیں گے کہ ایک ریکرسیو الکردم ہے اور یہ جو حصے بنتے جا رہے ہیں یہ اصل میں اس ریکرجن کی وجہ سے بنیں گے اور یہ بھی میں نے پہلو اجاگر کیا تھا کہ ریکرسو الگمس میں ہمیشہ اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ یہ ریکرجن ختم کیسے ہوگی اگر ختم نہ ہوئی تو پھر یہ تو چلتی جائے گی اور آپ کا وہ جو رن ٹائم سٹیک ہے وہ اوور فلو ہو جائے گا اور آپ کا پروگرام پھر الٹیمیٹلی کریش کر جائے گا اب برس آٹھ اگر ریکرسم ہے یا یہ جو حصے کرنے والی ڈویژن والی کاروائی ہے یہ کب ختم ہوگی تو اگر آپ تصویر میں دوبارہ دیکھیے کہ جب حصے بنتے بنتے ہم اس آخری لیئر پہ, پہ پہنچے جہاں پہ ہر حصے میں دیکھیے صرف ایک نمبر اب ہے تو یہاں پہ اب ہم آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اگر ریکرشن یا جو بھی پروسیجر ہماری ڈویژن کر رہا ہے وہ پروسیجر اب رک سکتا ہے کیونکہ چھ کے اب فردر حصے نہیں ہو سکتے ایک کے یا تین یہ نمبر اب اٹامک ہیں یعنی کہ ان کے فردر کوئی حصے نہیں ہوں گے اس کی بنا پہ دیکھیے میں نے اب آگے کچھ نہیں دکھایا اب ہمارا آیا مرچ پروسس مرچ جو ہے یہ وہ کمبائنگ آپریشن ہے کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ کا بنا پہ دیکھیے ہم نے اگر یہ فوج تھی اتنے کی آٹھ کی تو ان کے میں نے ایک ایک فوجی کو علیدہ کر دیا ہے اب اس علیحدہ کرنا کافی آسان ہے لیکن ہم نے ان کو ختم نہیں کرنا اب ہم نے اس سے واپس ڈیٹا بنانا ہے جو فائنل آنسر بنانا ہے تو دیکھیے میں نے کیا کیا اگر ہم اس چینل سے شروع کریں سات اور پانچ کو میں نے اب مرچ کیا اور دیکھیں مرچ کرنے کی بنا پر ایک میں نے ارے بنائی جس میں اب دو ایلیمنٹس ہیں لیکن ترتیب کے حوالے سے پانچ کو میں نے پہلے رکھا سات کو میں نے بعد میں رکھا اسی طرح جب دو اور چار کو میں نے کمبائن کر کے یہ ارے بنائی تو اس میں میں نے دو اور چار کو اس ترتیب سے رکھا اس طرف آئیے ایک اور چھ کو میں نے کمبائن کر کے ایک اور چھ اور تین اور سفر کو میں نے کمبائن کر کے دیکھیے سفر ادھر لے آیا اور تین کو میں اب اس طرف رکھتا ہوں ایک لحاظ سے یہ چھوٹی سی ارے اب اس میں سورٹڈ ہے اسی طرح یہ ارے جو ہے یہ بھی order میں ہے. یہ چار اریز جو ہیں اب انڈیویژلی اسینڈنگ آرڈر میں سورٹڈ ہیں اب میں ان دو اریز کو further merge کرتا ہوں اس کے نتیجے میں میرے پاس دیکھیے کیا بنا دو چار پانچ اور سات لیکن اگر آپ جائزہ لیں تو دیکھیے دو جو ہے سب سے پہلے آیا ہے لیکن دو جو ہے وہ اس حصے سے میں نے لیا اس کے بعد چار آیا اس کے بعد پانچ آیا اور پھر سات آیا آپ کو یہ کاروائی یاد ہوگی سٹرکچر سے یہ مرجنگ آپریشن جس میں ہوا تھا آپ کو دو اریز دی گئی تھی دونوں جو تھی انڈیویجلی سورٹڈ تھی آپ نے یہ کرنا تھا کہ دو سورٹڈ اریز کو مرچ کر کے ایک لارجر ارے بنانی تھی جس میں پھر سارا ڈیٹا سارٹڈ تھا اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایلگردم یا پروسیجر یہ تھا کہ آپ دونوں حصوں میں سے پہلے نمبر لیں یعنی اس حصے میں سے پہلا نمبر لیں جو کہ پانچ ہے اور اس حصے میں سے پہلا نمبر لیں جو کہ دو ہے ان دونوں کو آپ اس میں کمپیر کریں اور ان دونوں میں سے جو چھوٹا ہے وہ اس کمبائنڈ ارے کا پہلا ایلیمنٹ بنا اس کے بعد جو حصہ استعمال ہوا اس میں ایک پوائنٹر کو اب آپ آگے یا ایک انڈیکس کو آگے لے جائیں وہ اب آپ چار پہ لے جائیں اب چار کو لیں اور پہلے حصے میں جہاں پہ آپ کا پوائنٹر ہے جو کہ فی الحال پانچ پہ ہی ہے ان دو نمبرز کو کمپیر کریں اور ان میں سے جو چھوٹا ہے اس کو آپ اوپر لے آئے جب ہم نے پانچ اور چار کو کمپیر کیا تو یقیناً چار چھوٹا ہے تو دیکھیے چار یہاں پہ آ گیا اب یہ حصہ تو ختم ہو گیا اب بقیہ پانچ اور سات ہے تو پانچ اور سات کو دیکھیے میں یہاں پہ لے آیا یہی کاروائی میں نے یہاں پہ کی اس کا پہلا نمبر لیا جو کہ ایک ہے اس حصے کا پہلا نمبر لیا جو کہ سفر ہے صفر جو ہے وہ ایک سے چھوٹا ہے اس لیے صفر سب سے پہلے آیا ادھر میں نے ایک پوائنٹر کو اب تین پہ شفٹ کر دی یعنی کہ میں جو صفر ہے اس کو اس کو استعمال یا اس کے اوپر کاروائی کر چکا ہوں اب میں تین کو لیتا ہوں ادھر کا پوائنٹر ابھی تک ایک پہ ہے اب ادھر والا نمبر اور ادھر والے نمبر کو کمپیر کریں ایک اور تین ان دونوں کے کمپیرزن میں ایک جو ہے وہ چھوٹا ہے تو اس لیے دیکھیے اگلی پوزیشن جو اس بڑی ارے میں ہے وہ ایک نے آ کے سنبھال لی شفٹ ہو کے ادھر آ گیا اب یہاں پوائنٹر چھ پہ ہے اور یہاں پہ پوائنٹر ابھی بھی تین پہ ہے کیونکہ دیکھیے ایک کو میں لایا ہوں تین ابھی یہی ہے چھ اور تین کا جب میں نے کمپیرزن کیا تو یقیناً تین چھوٹا ہے اس لیے تیسری پوزیشن پہ اب آ گیا یہاں سے پوائنٹر اب سے باہر چلا گیا کا پوائنٹر ابھی بھی چھ پہ ہے اور فائنلی دیکھیے میں نے چھ کو یہاں پہ آ کے رکھ دیا یہ جو دو حصوں کو اکٹھے کر کے ایک بڑا حصہ بنانا اور اس دوران میں نمبر جو ہیں ان کو ترتیب کے حوالے سے سارٹیڈ آرڈر میں اب رکھنا یہ وہ مرج آپریشن ہے جس کی بنا پہ اس الگردم کو مرج سارٹ کہا جاتا ہے لیکن ڈیوائڈ اینڈ کے حوالے سے یہ وہ کمبائن والی اسٹیج ہے البتہ یہ کمبائن اسٹیج ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے پاس اب ایک یہ بڑا حصہ ہے اور دوسرا یہ بڑا حصہ ہے یہ حصہ اب سارٹیڈ ہے دیکھیے 2, 4, 5 اور 7 یہ حصہ بھی سارٹیڈ ہے 0, 1, 3 اور 6 البتہ ابھی بھی ہمارے پاس دو حصے موجود ہیں جن کو اب ہم نے فردر کمبائن کرنا ہے اب اگر کمبائن کریں گے تو وہی اسٹریٹجی یا وہی الدم کہ اس حصے سے ایک نمبر لیں سب سے پہلا یا اس پہ ایک پوائنٹر یا ایک انڈیکس رکھیں فرض کریں وہ آئے ہے آئے جو ہے وہ ٹو پہ رہے گا ادھر جو ہے جے جو ہے وہ صفر پہ رہے گا اب آئے اور جے پوزیشن پہ دو نمبرس ہیں دو اور صفر ان کا موازنہ کیجئے ان میں سے جو چھوٹا ہے اس کو لے کے فائنل پوزیشن جو اس ارے کی شروع میں ہے وہاں پہ آپ لے جائیے جو کہ صفر کے ساتھ ہوا یہاں کا پوائنٹر جے جو ہے ہم اس کو ادھر موو کر دیں گے وہاں کا پوائنٹر فی الحال دو پہ رہے گا اب وہاں پہ جو نمبر آئے پہ ہے دو اور یہاں پہ جو نمبر جے پہ ہے ایک اب یہ دیکھیے تبدیل ہو گیا اس کو کمپیر کیجئے ٹو اور ون میں چھوٹا کون ون اور دیکھیے ون جو ہے اب آپ اگلی پوزیشن پہ لا کے رکھیں گے اور یہاں پہ ایک پوائنٹر ہم آگے لے جائیں گے وہ تین پہ آ جائے گا اور وہاں وہ پوائنٹر ابھی تک دو پہ ہے دو کا موازنہ تین کے ساتھ اس میں سے دو اب چھوٹا ہے تو دیکھیے دو اب ادھر آ گیا اور وہاں کا پوائنٹر اب ہم نے چار پہ موو کیا چار کا اب کمپیرزن کس کے ساتھ ہوگا تین کے ساتھ تین جو ہے وہ چھوٹا ہے اس لیے تین اوپر آیا یہاں پوائنٹر اب 6 پہ آ گیا وہاں کا پوائنٹر چار پہ ہے چار اور 6 کا کمپیرزن کیجئے چار جو ہے وہ چھوٹا ہے چار یہاں پہ آیا وہاں کا پوائنٹر پانچ پہ گیا اب پانچ اور چھ کو کمپیئر کریں ان میں سے کون سا چھوٹا پانچ وہ اوپر آ گیا یہاں کو یہاں کے پوائنٹر کو ہم نے ایک آگے شفٹ کیا وہ سیون پہ آیا سیون اور 6 میں کون سا چھوٹا ہے 6۔ یہاں سے چھے اوپر اور یہاں کا پوائنٹر اب باہر نکل گیا یعنی کہ یہ سب ارے جو ہے یہ ختم ہو گئی اور آخر میں ساتھ جو ہے وہ اب اپنی فائنل پوزیشن پہ آ گیا اور اب دیکھیے یہ ارے جو ہے یہ سوٹڈ ہے اس کاروائی کے دوران ڈیوائڈ کو آپ نے دیکھا کونکر کو دیکھا اور اس کمبائن کو بھی دیکھا اب تصویری خاکے سے کافی حد تک یہ جو ڈیوائڈ اینڈ کا اسٹریٹجی ہے اس کی سمجھ آ گئی البتہ میں نے ریکرجن کی بات کی جو کہ اس تصویر میں تو خیر اس طرح نظر نہیں آ رہی کہ اس میں کوئی ریکرجن اسٹیک ہے یا وہ ریکرسو کالس ہیں میں نے ساتھ یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ارے ہے سب ارے ہے اور اس کے بعد انڈسیز ہیں i اور j تو دیکھیے میں خاکے کی مدد بھی جب لیتا ہوں تو کچھ الردمک یا سوڈو کوڈ یا ایون پروگرامنگ لینگویج کی باتیں بھی کرتا ہوں مقصود کیا تھا کہ ہمیں اس الردم میں جو اسٹریٹجی ہے اس کی سمجھ آئے جو کہ اس تصویری خاکے کی مدد سے مجھے امید ہے کہ اب آپ کے سامنے واضح ہو گئی البتہ یہ تصویری خاکہ ہم کمپیوٹر میں تو نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہم نے پروگرامس لکھنے ہیں تو آئیے اب ہم اس ایگریدم کی جانب جاتے ہیں جو کہ اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرے گا وہ ایلگردم مر سارٹ کہلائے گا اور جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ اس میں لفظ مرڈ جو ہے اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے وہ آپ نے اس کمبائننگ آپریشن میں یہ جو مرجنگ دیکھی اس بنا پہ اس کو مرز سارٹ کہا جاتا ہے اور یہ ایک ڈیوائیڈ اینڈ کانکر ایلگردم ہے آئیے ان سلائ کی جانب جس میں میں نے یہ الگریدم پیش کیا بلکہ اس الگریدم کے ایکچولی دو حصے ہیں ایک وہ جو ڈویژن والا حصہ ہے اور پھر اس کا کمبائنگ والا حصہ تو پہلے اس کے اپر level یا ٹاپ level ڈرائیور کو دیکھیے جو کہ اس کی ڈویژن کرتا ہے یہاں پہ یہ الگریدم ایک سوڈو کوڈ کی فارم میں یا سوڈو لینگویج میں, میں میں نے پرزینٹ کیا ہے پروسیجر کا نام ہے مر اس کو ہم ایک رے دیتے ہیں لیکن دیکھیں یہاں پہ میں اس ارے کا سائز نہیں دے رہا بلکہ دو پرائمرس بھیج رہا ہوں دونوں ہیں int p اور int r. اب یہاں پہ میں لفظ استعمال کر سکتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میں انٹ بھی کہوں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ پی اور کیو جو ہیں یہ کیا ہے یا ان کی ٹائپس کیا ہے الٹیمیٹلی ابھی ظاہر ہوگا کہ یہ میں پی اور آر کیو بھیج رہا ہوں اصل میں یہ پوائنٹر ہوں گے کے اندر یا وہ حصہ بنا بتائیں گے جس حصے کے اوپر میں نے مر سارٹ کو چلانا ہے اب چونکہ میں ریکرسلی یہ کروں گا تو دیکھیے پہلی بات ہی میں اس طرح کر رہا ہوں کہ وہ ریکرجن میری کہیں ان باؤنڈیڈ یا انفینٹ لوپ نہ بن جائے یا انفینٹ ریکرجن نہ ہو جائے تو کنڈیشن یہ کہ اف پی از لیس دین آر یہ پی جو ہے یہ اس ارے میں ایک پوائنٹر ہوگا فرض کریں ارے جو ہے وہ ون سے لے کے ہنڈریڈ تک ہے تو پی ہو سکتا ہے ففٹی سے لے کے سکسٹی تک ہے یا کوئی بھی حصہ ہے لیکن یہ کنڈیشن ضرور ہوگی کہ پی جو ہے وہ آٹھ سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر ہو سکتا ہے اور اصل میں یہ جو حصے ہم بنا رہے تھے یاد ہے ہم اس کے ارے کے پہلے دو حصے بناتے بناتے ہیں اس کے فردر اس کے حصے کرتے ہیں تو یہ پی اور آر جو ہے یہ اس حصے کی انڈیکس رینج ہے یعنی کہ اس ارے کے اندر وہ انڈسیز ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ کون سا حصہ سارٹ کرنا ہے اب اس مرز شارٹ ایلبردم میں پہلی کاروائی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے فردر حصے بنا کے ان کو شارٹ کریں گے تو پی اور آر اگر ایک رینج ہے فرض کریں ون سے ففٹی تک یا ون سے ففٹی ون تک تو پہلی سٹیٹمنٹ یہ جو میں کرتا ہوں اس کے اندر کہ میں پی پلس آر اوور ٹو میں اس کے فردر دو حصے اب بنانے لگا ہوں اور یہ جو کیو ہے وہ اس پی سے آر جو میری رینج ہے اس کا مڈ پوائنٹ ہے یعنی کہ فرض کریں ون ٹو ففٹی ون ہے تو یہ ون پلس ففٹی ون ففٹی ٹو ہوا اس کو میں نے ڈیوائیڈ کیا ٹو سے اس کے نتیجے میں کیو جو ہے وہ پی اور آر کے درمیان والا نمبر آ جائے گا پھر دیکھیں میں نے کیا کیا میں نے مرڈ شارٹ کو ریکرسلی کال کیا ہے اس کو اب میں نے اے بھیجا ارے کو بھیجا پوری ارے بھیج دی البتہ اب میں ایک سب رینج بھیج رہا ہوں پی سے لے کے کیو تک اور دیکھیے کیو جو ہے وہ آر سے چھوٹا ہے اور میں نے کامنٹ میں لکھا ہے کہ اس ریکرسو کال کا مقصد ہے کہ اے پی سے لے کے کیو تک کو سارٹ کرو اور پھر دوسری کال ہے مرج سارٹ اے کیو پلس ون سے لے کے آر تک یعنی کہ یہ وہ اوپر والا یا دائیں والا حصہ جو ہے وہ کیو پلس ون سے شروع ہو کے آر تک جائے گا جب یہ دونوں حصے شارٹ ہو گئے اے پی تھرو کیو اور کیو پلس ون تھرو آر تو اب میں یہ مرج کو کال کرتا ہوں اور اس کو دیکھیے میں ارے دیتا ہوں پی بھی دیتا ہوں کیو بھی دیتا ہوں اور آر بھی دیتا ہوں جہاں تک یہ ریکرشن کا تعلق ہے اگر آپ اس کو ایک پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے دیکھیں یا جیسے ہم ریکرشن کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں تو اس میں یہ جو پہلی ریکرسیو کال ہے یہ پہلے ختم ہوگی لیکن اگر اس کو آپ فالو کریں تو پی اور کیو جو رینج ہے یہ پہلے شارٹ ہوگی اس کے پھر دو حصے بنیں گے اس میں سے پھر پہلا حصہ اس کے اوپر ریکرشن جاری رہے گی جو میں نے تصویری خاکہ آپ کو دکھایا تھا وہ ٹری لائک سٹرکچر اس کے حوالے سے اصل میں آپ ٹری کی جو لیفٹ سائیڈ ہے اس میں بالکل لیف نوڈ تک آپ جائیں گے جب اب آپ کو ایک سنگل ایلیمنٹ ملے گا تب جا کے وہ ریکرشن وہاں پہ ختم ہوگی پھر آپ لو لیول پہ رائٹ right سائیڈ پہ جائیں گے اور پھر اس سے اوپر لیول یعنی کہ جو ریکرسو کالز کے حوالے سے یہ سپلٹنگ ہو رہی ہے یہ وہ اس طرح نہیں ہوگی جیسے کہ میں نے اشارے سے آپ کو اس تصویر میں دکھایا تھا کہ اس کے دو حصے بن گئے لیکن الگردم کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ ریکرشن جو ہے وہ پہلے ٹری یا یہ جو تصویر میں نے بنائی جو کہ ٹری لائک ہی ہے اس میں لیفٹ سائٹ پہ ہو رہی ہے یا رائٹ سائٹ پہ ہو رہی ہے میں نان ریکرسیو الگریدمس بھی بنا سکتا ہوں تو ذہن نشین یہ چیز کیجئے کہ ہم ایک بڑا حصہ لے کے اس کے دو حصے بناتے ہیں اور ان دونوں حصوں کو ریکرسلی مرض سارٹ کے ذریعے ہی سارٹ کرتے ہیں اور وہ جو کنڈیشن دیکھیے میں پی اور کیو جب بھجواتا ہوں تو کیو جو ہے اب آر سے چھوٹا ہے کافی چھوٹا ہوگا یعنی کہ پی اور آر جو ہیں اگر ون اور ففٹی ون ہے تو آر ان کے درمیان میں کہیں پچیس یا چھبیس کے قریب اس کی ویلیو ہوگی تو جو یہ ریکرس اے پی کیو ہے یہ اب ون گی پھر سکس جو ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے ٹو سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ اور چھوٹی ہو جائے گی فائنلی کیا ہوگا کہ یہ پی اور کیو کی ویلیو ہم ایسی بھجوائیں گے جس میں پی less دین آر جو ہے یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوگی بلکہ یا پی آر کے برابر ہو جائے گا پر چھوٹا ہو جائے گا تب یہ ریکرس کال کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ اف کنڈیشن اگر فالس ہو گئی تو پھر ہم ادھر آتے ہی نہیں اور یہ جو کال تھی یہ اب ریٹرن ہوگی اور واپس اس مر شارٹ کی یہ جو پہلی کال ہے پی کوما ادھر آ کے واپس پہنچے گی اور پھر یہ اگلی مرج سارٹ اے کیو پلس ون آر یہ اب شروع ہوگی خیر یہ پھر وہی پروگرامنگ ڈیٹیلز کہہ لیں یا رن ٹائم ڈیٹیلس کہ یہ ریکرشن جو ہے یہ کیسے ایکچولی ہو رہی ہے یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ اگر یہ پیرل کمپیوٹر ہوتا یا پیرل مشین ہوتی یا یہ پیرل ایلگردم ہوتا تو ہم اصل میں یہ دونوں مرچ سورٹس جو ہیں ریکرسلی ان دونوں کو ان پیرل کر سکتے کیونکہ دیکھیے پی اور کیو جو ہیں وہ ایک حصہ ہیں اور کیو پلس ون اور آر جو ہیں وہ دوسرا حصہ ہیں دونوں کو میں انڈیپینڈنٹلی سارٹ کر سکتا ہوں خیر آگے چلیے اب میں مرچ کی جانباتا ہوں جہاں پہ اب میں نے دو حصوں کو مرچ کرنا ہے اور دونوں حصے جو ہیں دیکھیے اس ارے کے اندر ہی میں نے ظاہر کیے ہیں پی کیو اور آر کی مدد سے merge procedure اب آپ کے سامنے ہے مرچ ارے اے انٹ پی انٹ کیو اور انٹ آر یہ وہ تین پرس جو کہ ہیں اے کے اندر اور یہ وہ دو حصے ہیں پی سے لے کے Q اور Q پلس 1 سے لے کے آر جن کو میں نے مرچ کرنا ہے تو اگر آپ پہلی اسٹیٹمنٹ دیکھیے تو اس میں میں نے ایک انٹ B ارے ایکسٹرا بنائی ہے جو پی سے لے کے آر تک ہے یعنی کہ اس کا سائز یہ ہوگا یہ ایکچولی مجھے ایک ٹینپرری ارے درکار ہوگی یہ بات ہم نے پہلے نہیں کی تھی لیکن مرجنگ جو ہے اس کی خاطر ہمیں ایک ٹیمپرری ارے استعمال کرنی پڑے گی جو یہ بی ارے ہم اس کو ٹیمپ کے طور پہ استعمال کر کے یہ جو دو حصے مرچ کر کے بڑی ارے بنائیں گے وہ پہلے بی ارے میں جائیں گے i جو ہے اس کو میں نے پی کے برابر رکھا اور k جو ہے اس کو بھی میں نے پی کے برابر رکھا J جو میرا انڈیکس ہے اس کو دیکھیے میں کیو پلس ون سے شروع کر رہا ہوں یہ دوسرے حصے کا انڈیکس ہے اب یہاں پہ یہ آلموسٹ سی پلس پلس لائک کوڈ ہے سوڈو کوڈ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ سوڈو کوڈ بھی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ افتین وائل ڈو یہ جو کی ہیں یہ سی پلس پلس کے نہیں اب دیکھیے جو آؤٹر لوپ ہے وائل کا اس نے یہ کیا کہ as long as i is less than equal to q یعنی کہ میرا پہلا حصہ ابھی ختم نہیں ہوا اور دوسری کنڈیشن کہ j is less than r کہ دوسرا حصہ بھی ختم نہیں ہوا تو i اور j جو ہیں ابھی اپنے اپنے حصوں کے اندر ہی ہیں تو میں نے a سب i کو کمپیر کیا a sub j سے اور اگر a سب i a sub j سے چھوٹا یا اس کے برابر ہے تو دیکھئے میں نے کیا کہا کہ b اور جو میری temporary رے ہے جس میں یہ مرچ کر کے میں ویلیوز ڈال رہا ہوں اس میں میں نے اے آئی کو ڈالا اور لگے ہاتھوں سی پلس پلس نوٹیشن استعمال کر کے میں نے کے کو بھی انکریمنٹ کر دیا اور آئے کو بھی انکریمینٹ کر دیا اگر اے آئے جو ہے AJ سے بڑا ہے تو تب میں بی میں اے جے ڈالتا ہوں اور پھر دیکھیے میں صرف جے کو انکریمنٹ کرتا ہوں آئے کو نہیں کرتا یہ وائل لوپ جو ہے یہ چلے گا تب تک کہ یا تو آئے کیو سے بڑا ہو جاتا ہے یا جے آر سے بڑا ہو جاتا ہے یا دونوں کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہیں جس کی بنا پہ یہ وائل لوپ جو ہے یہ اب ختم ہو جاتا ہے جب اس لوپ سے میں باہر آتا ہوں تو ایک اور وائل لوپ شروع ہوا جس نے آئے کو دیکھا کہ اگر آئے جو ہے وہ آخر تک نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے حصے کے کچھ ایلیمنٹس جو تھے یہ ابھی باقی رہ رہ گئے تو ان کو بھی میں اب b میں موو کر دیتا ہوں اور اگر j والا حصہ جو ہے یعنی کہ میں اٹھا کے b میں ڈال دیتا ہوں ایکچولی ان دونوں میں سے ایک ہی ہوگا یا تو آئے ختم ہو جائے گا یا j ختم ہو جائے گا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ختم ہو گئے اور پھر فائنلی b جو ہے میری ٹمپرری ارے ہے اس میں سے میں ویلو آئی لوپ یہ فور لوپ چلا کے پی سے آر تک اے آئیول بی آئی یہ سمپلی اب میں واپس اے میں کاپی کر دیتا ہوں یہاں پہ اب ہمارے مرچ شارٹ الدم مکمل ہو جاتا ہے اس کی کافی پروگرامنگ ڈیٹیل میں نے خود نہیں پیش کی کیونکہ ہماری ڈسکشن جو ہے ابھی فی الحال انالیس کی جانب بڑھ رہی ہے تو اس کی خاطر مجھے ابھی سی پلس پلس میں یا جاوا میں یہ الیدم امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی میں اس کو کسی لینگویج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں البتہ اب آپ اگر اس تصویری خاکے کو جس میں میں نے وہ ٹری لائک اسٹرکچر بنایا تھا جس میں ڈیوائڈ کیا ایلیمنٹس کو یا اس ارے کو اور پھر فائنلی کمبائن کر کے اوپر آ کے وہ ارے جو تھی میرے پاس سورٹیڈ فارم میں آ گئی اس کو اب آپ نے ایلگریدمکلی بھی دیکھ لیا اور اس میں اب میں نے وہ ریکرجن بھی دکھا دی کہ وہ ریکرجن کہاں پہ ہو رہی ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے انالس اور انالسس میں ہم کیا چاہیں گے یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ ایک خاص کمپیوٹر پہ اگر ایلگریدم سی پلس پلس میں لکھا جائے تو اگر ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ ہزار نمبر کا ہے تو یہ ایلگردم آدھے سیکنڈ کے اندر چل جائے گا ہمارے انالیس کا مقصد یہ نہیں ہمارے انالس میتھمیٹیکل ہوں گے اور ہم اس کے انالیس کر کے ایک ایکسپریشن بنائیں گے اور اس ایکسپریشن کی بنا پہ اب ہم اپنی نوٹیشن وہ اومیگا والی یا آرڈر والی یا سیٹا والی استعمال کر کے کہیں گے کہ اس ایلگردم کا بہیویئر جو ہے وہ کیا ہے تو آئیے اس کے اب میتھمیٹیکل انالیس کرتے ہیں کچھ اسی روش پہ جیسے کہ ہم نے بروٹ فورس ایلگر یا سوئپ لائن ایلگردم کے انالیس کیے تھے فرسٹ کنسیڈر پروسیجر مرج اصل میں یہ ایلگردم جو ہے اگر آپ اس کا وہ چار لائنوں والا دیکھیں جس میں مرز شارٹ میں اف سٹیٹمنٹ کے بعد دو ریکرس کالز تھی اور اس کے بعد مرج کال تھی تو اس میں پہلے ہم مرج کو دیکھتے ہیں مرج نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک ارے دی اور اس میں رینجز دی پی سے Q اور Q 1 سے R اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اپنا جو اپنی کاروائی ہے وہ کتنے ٹائم میں مکمل کرتی ہے یہ مرج روٹین جو ہے وہ یوں کہ لیٹ N equal R- آر 1 یہاں پہ اب N جو ہے یہ ٹوٹل ارے سائز نہیں یہ ایک سمجھے ایک ویلیو ہے جس میں میں r-p-1 پلس کا جو رزلٹ ہے وہ ڈال رہا ہوں لیکن n جو ہے یہ الٹیمیٹلی ارے کا ایک حصہ ہی ثابت ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیے r جو ہے وہ ہم نے ارے کے اندر رکھا پی جو ہے اس کو ارے میں رکھا اور پی جو ہے وہ لیس دین r ہے اور ہم کہنے کی کوششیں کر رہے ہیں جو مرچ کرنا ہے اس کے نتیجے میں جو ایک حصہ مکمل بنے گا اس کا سائز ہوگا آر مائنس پی پلس یعنی کہ اگر آپ نے 1 سے لے کے 26 اور پھر 27 سے لے کے 51 کو مرچ کرنا ہے تو فائنل جو ریز سائز بنے گی وہ 1 سے 51 ہوگی اور این کی value یہاں پہ 50 ففٹی یا 51 ون جو میں نے اس طرح کہا ہے کہ لیٹ این اکول آر مائنس پی پلس ون ڈی نو دا ٹوٹل لینتھ آف بوتھ دا لفٹ اینڈ دا رائٹ سب یعنی سوڈ سب پیسز جن کو اب ہم مرج کریں گے اور مرج پروسیجر اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایکچولی چار لوپس ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے اندر نہیں یہ بات میں نے یوں کہی ہے کہ دا مرج پروسیجر کنسٹ آف فور لوپس نان نیسٹڈ ان دی ادر اگر آپ اس مرچ ایلبردم کو دیکھیں تو اس میں سارے لوپس جو ہیں وہ اکیلے اکیلے ہیں یکے بعد دیگرے آتے ہیں اب ہر لوپ جو ہے کین بی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں پی اور کیو جو ہے وہ کیو جو ہے وہ آر کے بالکل برابر ہو گیا تو پی اور کیو جو ہے وہی وہ بڑا حصہ ہوں گے آر یا کیو پلس ون سے آر جو ہے وہ تو بالکل ہی چھوٹا ہو جائے گا یا دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیو جو ہے وہ پی کے بہت قریب ہے تو اس صورت میں کیو پلس ون جو ہے وہ آر کے آر سے کافی چھوٹا ہوگا تقریبا پی کے برابر دونوں کیسز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوپ جو ہے وہ n ٹائمز چلانا پڑے اگر ایک n ٹائمز چلتا ہے تو دوسرا بالکل تھوڑا چلے گا اگر دونوں حصے برابر ہیں تو تقریباً n over اور n 2 چلیں گے لیکن ورس کیس میں دیکھا جائے تو وہ n ٹائمز چلیں گے اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دا رننگ ٹائم آف مرچ از تھیٹا n یہاں پہ theta n کے بارے میں سوچئے مرچ کے حوالے سے ہم اب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں مرچ جو ہے اس میں لوپس ہیں اور چانسز ہیں کہ ان میں سے ایک نہ ایک لوپ جو ہے وہ اینڈ ٹائمس چلے گا اور یقیناً وہ جو آخری لوپ ہے وہ تو واقعی اینڈ ٹائمس چلتا ہے کیونکہ اس نے بی ارے سے ایلیمنٹس اٹھا کے اے میں ڈالنے ہیں اور یہ آپ کو لازمی کرنا پڑتا ہے یہ اس ایلگردم کا حصہ ہے کیونکہ ہمیں ایک ایکسٹرا ارے ضرورت اس کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں کہ ہم دو حصوں کو مرج کر سکیں یعنی کہ ورس کیس دیکھ لیں یا اس میں چار لوپس جو ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو سکتا ہے وہ یہ آخری لوپ ہے اور بکیا لوپس بھی اینڈ ٹائمس چل سکتے ہیں اب اگر چاروں لوپ فرض کریں ان میں سے دو جو ہیں وہ اینڈ ٹائمس چلتے ہیں اور بکیا دو اینڈ سے تھوڑے چلتے ہیں تو جب آپ ان سارے ٹائمز کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ ایکچولی ان ساروں کو ایڈ کریں گے جب آپ نے فرض کریں n اوور 2 اور n اوور 2 اور اس کے بعد n یا 1 اور اس کے بعد n ان کو ایڈ کیا تو اس کے نتیجے میں ایک ایکسپریشن آئے گا جس میں سم تھنگ لائک یا n اوور 4 یا n اوور 2 یا اس طرح کر کے کوئی ویلیو بنے گی یہ ایکسپریشن این پالینومیل ہوگا یعنی کہ اس میں ہائیسٹ پاور آف این جو ہے وہ ون ہوگی اب اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک فنکشن ہے سم تھنگ لائک این اوور ٹو یا ٹو این یا این اوور فائیو تو اس کو باؤنڈ کریں تو یقیناً آپ اس کو ایک اور فنکشن جی او این جو کہ صرف این پہ مشتمل ہے اس کے ساتھ کوئی کانسٹنٹ لگا کے نیچے سے اور اوپر سے باؤنڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تھیٹا کو استعمال کرنے کا مقصد ہے کہ مرج جو ہے یہ کسی صورت میں n سے کم ٹائم نہیں لے گاسٹ یہ لے گا کسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو حصوں کو مرج کرو اور ٹائم جو ہے وہ صرف آڈر 1 یا تھیٹا 1 ہو یعنی کہ کوئی ٹائم لگتا ہی نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہر حالت میں یہ الرکدم جو ہے یہ ایٹ لیسٹ این چلانے پڑیں گے تب جا کے یہ مرجنگ ہوگی اور N سے زیادہ بھی نہیں کیونکہ دیکھیے لوپ کے اندر کوئی لوپ نہیں جس کی بنا پہ اگر یہ ہوتا یعنی کہ لوپ کے اندر لوپ ہے تو پھر کہیں N2 والی بات ہو سکتی اور اگر تین لوپس ہوتے بعد دیگرے ایک دوسرے کے اندر تو پھر شاید N3 والی بات ہوتی ایسی صورتحال مرج میں نہیں تینوں لوپس جو ہیں یا چاروں لوپس س میں این تک جا سکتے ہیں جس کی بنا پہ مرج جو ہے وہ فیٹا n یعنی کہ n سے کم نہیں ہو سکتا اور n سے زیادہ بھی نہیں ہوگا اس کی بنا پہ اب ہم اپنی نوٹیشن استعمال کر کے کہتے ہیں کہ مرج آپریشن جو ہے وہ فیٹا این ہے آگے چلیے لیٹ ٹی ایوٹ دا ورس کیس رننگ ٹائم آف رے آف لینت این وی کونٹینٹ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو نہ تو اس کو آپ divide کر سکتے ہیں نہ ہی اس پہ کوئی merging ہوگی کیونکہ وہ تو اکیلا ہے we can just write tn equal 1 ignoring all constants یہاں پہ صرف بات سننے والی نہیں بلکہ غور طلب بھی ہے میں نے یہاں پہ ٹی آف این کی بات شروع کر دی اور ٹی اف این کو میں نے ڈیفائن کیا کہ یہ کیا ہے تی ایف این میں نے کہا کہ یہ وہ ٹائم ہے جو کہ درکار ہے ایک ارے جس کا سائز این ہے یعنی کہ اس میں این ایلیمنٹ ہیں بے شک وہ ہوں ہو فلوٹنگ پوائنٹ ہو سٹرنگ ہو, ہو جو بھی ہے اس سے فی الحال ہمیں سروکار نہیں ہمارے پاس ایک رے ہے جس میں n ایلیمنٹس ہیں اس کو شارٹ کرنے کے لیے جو ٹائم درکار ہے اس کے لیے میں نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں ٹی سب این پھر میں نے اپنے کیسز دیکھنا شروع کیا n 1 ہو سکتا ہے کہ بھئی میرے پاس صرف ایک ایلیمنٹ ہے اگر میرے پاس صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو اس کو شارٹ کرنے میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی خاص ٹائم درکار نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے ایٹ لیسٹ یہ چیک کرنا پڑے گا کہ n کی value 1 ہے تو ایک ایف اسٹیٹمنٹ تو درکار ہوگی جس میں کچھ ٹائم لگتا ہے اور یاد ہے جب ہم نے اپنی مشین ریم بنائی تھی ایک رینڈم ایکسیس مشین بنائی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو بولین ایکسپریشن ہیں یہ کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہیں یعنی کہ اگر وہ ایک ملی سیکنڈ لیتے ہیں تو اس کیس میں بھی یہ چیک کرنا کہ N کی ویلیو 1 ہے ایک ملی سیکنڈ میں طے پائے جائے گی اور اس کی بنا پہ میں یہ کہتا ہوں کہ مرڈ سورٹ آف سائز ون ریکوائرزنٹ اور کانسٹنٹ جو ہے اس کو میں 1 لے لوں یا 4 لے لوں یا 10 لے لوں اس سے اب کوئی خاص فرق نہیں پڑتا میرے لیے کنوینئنٹ یہ ہے کہ میں 1 ہی لے لوں کیونکہ اس سے میری بعد میں جو میتھمیٹکل کاروائی ہے وہ کافی آسان ہو جائے گی تو اب ذہن نشی دو باتیں ٹی آف این ٹائم ہے ایک ارے شارٹ کرنے کا جس کا سائز این ہے اور اگر این 1 ہے تو ٹی آف این از 1 یعنی کہ ایک کانسٹنٹ ٹائم درکار ہے ون ایلیمنٹ ارے کو سارٹ کرنے کے لیے اب آئیے این گریٹر دین 1 کی جانب این لیس دین 1 تو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا کیونکہ ارے جو ہے وہ کسی سائز کی ہوگی N greater than ون کے کیس میں کیا کرنا پڑے گا آئیے آپ سلائڈ کی جانب چلیں فور این گریٹر دین ون مرچ دا ارے سورٹس دا یہ ایلبریدم کے حوالے سے بھی تھا اور بلکہ ہماری جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ارے ملے جس میں n elements ہیں یعنی کہ وہ ون سے زیادہ ہیں تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں بلکہ یہ جو تصویری خاکہ تھا اس میں اوپر تو سب سے شروع میں کافی بڑا حصہ تھا یا ارے پوری تھی لیکن جب ہم نیچے آ رہے تھے تو جب ہمارے پاس دو ایلیمنٹس والی ارے بھی تھی تب بھی ہم نے اس کو سپلٹ کر کے دو حصے بنائے تھے اور ان میں جو دو حصے بنے وہ پھر اکیلے ایک ایک نمبر پہ مشتمل تھے وہاں پہ آ کے ہم نے کہا کہ بھائی اب فردر اس کے حصے تو ہو نہیں سکتے یہاں پہ مرج شارٹ اپ اسپلٹنگ جو ہے وہ ختم کر دے گی وہاں سے پھر ہم نے مرجنگ والی کاروائی شروع کی تھی اس کے بعد جب n greater than 1 ہے تو جو لیفٹ ہاف ہے اس کا سائز اپروکسیمیٹلی آدھا ہے n کا اور اس کا جو رائٹ right ہاف ہے اس کا بھی سائز آدھا ہے اپروکسیمیٹلی البتہ جب میں اس کو دو سے تقسیم کرتا ہوں تو اگر n جو ہے وہ odd ہے تو پھر ایک حصے میں ایک نمبر زیادہ ہوگا اور دوسرے میں آف کورس ایک نمبر کم ہوگا یعنی کہ دونوں حصے برابر نہیں ہوں گے اب یہ چیز شو کرنے کے لیے میں فلور اور سیلنگ کی مدد لیتا ہوں اور وہ یوں دا لیفٹ ہاف از آف سائز سیلنگ آف n اوور 2 اینڈ دا رائٹ ہاف از of سائز فلور آف n اوور 2 فلور اور سیلنگ سے آپ واقف ہوں گے اس کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ این اوور ٹو کو اگر میں یعنی کہ این کو 2 سے ڈیوائڈ کروں اور جو انٹرجر آئے اس سے نیئرسٹ انٹرجر میں ڈھونوں گا اگر این جو ہے وہ آڈ ہے اور وہ اوپر کی جانب یعنی ان اے وے میں راؤنڈ اپ کروں گا اور دوسرے کیس میں جہاں فلور ہے اس کیس میں میں راؤنڈ ڈاؤن کروں گا ان اینی ایونٹ میرے پاس دو حصے بن جائیں گے ٹھیک ہے ان کا سائز ایک سے زیادہ یا کم ہو سکتا ہے جب دونوں حصوں کا کمپیرزن کیا سائز کی مناسبت سے اب آگے چلیں آپ نے ویلو لی اس کو ٹھیک ہے راؤنڈ اپ کیا آپ کے پاس ایک سب رے بنی جو کہ N سے اب چھوٹی ہے تقریباً N over 2 کے برابر ہے تو اس کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوگا فی الحال آپ کے پاس کوئی ایکسپریشن تو نہیں جس میں آپ یہ n کی value یا n اوور 2 کی value ڈالیں تو اس سے جواب آ جائے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ یہ آخری بات میں نے لکھی ہے وی ڈو ناٹ نو دس بٹ بیکاز سیلنگ of n اوور 2 از لیس دین n یہ تو یقیناً ثابت ہے فار n گریٹر دین 1 وی کین ایکسپریس دس ایز t of سیلنگ آف n اوور 2 یہاں پہ میں نے کیا بات کہی ہے t آف n جو ہے وہ ہے ٹائم n سائزڈ ارے کو سارٹ کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کے پاس ارے میں n ہیں. ایک لحاظ سے فی یہ ایک نوٹیشن ہی ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے یہ کوئی فنکشن ہے t جس کو میں اگر n بھیجوں تو وہ مجھے آگے سے ٹائم بتاتی ہے کہ ایک ارے جو ہے اس کا سائز اگر n ہے تو کتنا ٹائم لگے گا مرز شارٹ کو اگر یہ بات سامنے رکھی جائے تو اگر میں n بھجوا کے کچھ ٹائم لے سکتا ہوں تو یقیناً میں n سے چھوٹی ویلو ہوں تو مجھے اس کا ٹائم ملنا چاہیے یہ پھر میں نے اپنی ہی نوٹیشن کے حوالے سے کہا کہ اگر n کا سائز یا array کا سائز اب چھوٹا ہے یا اس کیس میں n اوور 2 ہے یا یہ کہ میں نے اس پہ سیلنگ بھی لگا دی کہ n اوور 2 میں جو انٹر جو ڈویژن ہو رہی ہے اس کو راؤنڈ اپ کر دو لیکن انی ایونٹ اس سے ایک نمبر نکلے گا اگر نمبر فرض کریں 51 تھا یا 50 تھا تو اس کو میں نے دو سے ڈیوائڈ کیا تو 25 آیا تو اگر ارے کا سائز 25 ہے تو پھر کتنا ٹائم لگے گا یہ ظاہر کرنے کے لیے میں نے کہا کہ جو بھی ٹائم لگتا ہے وہ میں کہوں گا کہ ٹی این اوور ہے یا سیلنگ آف این اوور 2 ہے یہ میری ہی نوٹیشن ہے جس کو اب میں استعمال کر رہا ہوں اب آئیے دیکھیے کہ یہ نوٹیشن کا اس طرح استعمال کرنا اس کی وجہ سے اب میں آگے کیا کہہ سکتا ہوں وہ اس اگلی سلائیڈ پہ Similarly, the time taken to sort right sub array is expressed as t floor of n over 2 اب دیکھیے جو نوٹیشن میں نے استعمال کی اس کو میں نے left array پہ استعمال کیا اور وہ اس بنا پہ کہ n over 2 جو ہے وہ n سے چھوٹا ہے اور چونکہ یہ الگریدم جو ہے میں اگر سائز اور ارے پہ استعمال کرتا ہوں تو میں اس کے چھوٹے حصوں پہ بھی یہی الگریدم استعمال کرتا ہوں تو اگر tn مجھے ایک ارے سائز n کا جواب دیتا ہے ٹائم کے حوالے سے تو اگر میں ارے کا سائز چھوٹا کر دوں تو مجھے اسی مناسبت سے وہ جواب ملنا چاہیے اس چیز کو میں نے ظاہر اب کیا ہے لیفٹ اور رائٹ right سبرے پہ t سیلنگ آف n اوور 2 اور t فلور آف n اوور 2 اب جو اصل اس بات کا حاصل تھا اس ساری کاروائی کا ان کنکلوژ وی ہے 1 آف این از is equal ون از ایکل ادروائز ٹو ٹی آف 2 آف اینوور ٹو پلس ٹی آف فلور 2 اینوور n پلس این دس از کالڈ ریکرس ریلیشن د ریکرسلی defined فنکشن ریکرنس ریلیشن سے آپ کا تعارف اصل میں ہو چکا ہے اور یہ ڈسکریٹ میتھ میں اور اگر آپ کا خیال تھا کہ وہیں صرف آپ ریکرنس ریلیشنس کے بارے میں پڑھیں گے تو ایسا نہیں بلکہ الگ میں ہم انالسس کے حوالے سے ان ریکرنس ریلیشن کا کافی استعمال کریں گے اور یہ پہلا انسٹنس نہیں ابھی آئندہ اور بھی اس طرح کے کافی کیسز آئیں گے جس میں ہم ریکرنس ریلیشن دیکھیں گے اور یہاں پہ اب ہم ان کو سالو کریں گے اور یہ سالو کرنے کی کاروائی بھی آپ کر چکے ہیں پہلے تو چلیے اس کو اس طرح دیکھیے کہ اب آپ کو وہ موقع ملا جس میں ریکرنس ریلیشنز پہلے یہ دیکھنا کہ یہ بنتی کیسے ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور ہمارے کیس میں یہ کہ وہ الدمس میں کیسے بن جاتی ہیں یہ اب آپ کے سامنے کاروائی ہو رہی ہے آئیے اب پہلے اس ریکرنس ریلیشن کو سمجھتے ہیں پھر ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے دوبارہ اس recurrence relation کو دیکھئے کہ اگر n1 ہے تو t of n is 1 otherwise t of n equals t of ceiling of n over 2 plus t of floor of n over 2 plus n اب اس کے یہ جو تین حصے ہیں یا تین terms ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے اس میں سے جو پہلے دو حصے ہیں سیلنگ این اوور ٹو ٹی آف سیلنگ اور ٹی آف فلور ٹو یہ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ٹائم ہے جو کہ لیفٹ سب اے اور رائٹ سب رے کو شارٹ کرنے کے لئے درکار ہے یہ این کہاں سے آیا یہ بات بھی آپ واضح ہو جانی چاہیے کیونکہ دیکھیے مرز شارٹ میں ہم ایک ارے سائز این کے دو حصے بناتے ہیں اپروکسیمیٹلی equal ان سائز ان کو انڈیویجلی سارٹ کرتے ہیں جس سے یہ دو ٹی ٹرمز بنی دائیں جانے اور پھر ان دو حصوں کو مرج کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ہے یعنی کہ اپروکسیمیٹلی این ٹائم درکار ہے اس کو یہاں پہ میں اصل میں کی اگزیکٹ ویلیو یا جو وہ ٹرم جوس میں انالس مرج کا ہم نے کیا تھا اس سے جو ایکسپریشن بنتا ہے وہ یہاں پہ ڈال سکتا ہوں لیکن نتیجہ تن مجھے وہی چیز ملے گی جو کہ میں n ڈالنے سے کر سکتا ہوں یہاں پہ ایک لحاظ سے وہ تھیٹا این کام آیا کہ یہاں پہ میں وہ جی آف این ڈال دیتا ہوں ود اٹس کہنے کا مقصد یہ کہ t آف n یعنی کہ ایک ارے جس کا سائز n ہے اس کو مرز شارٹ کے ذریعے سارٹ کرنے کے لیے جو ٹائم درکار ہے وہ برابر ہے اگر n ون سے بڑا ہے تو اس کے ایک حصے کو شارٹ کرنے کے لیے جو ٹائم درکار ہے اور اس کے دوسرے سائز حصے کو جو شارٹ کرنے کے لیے ٹائم درکار ہے اور ان دونوں حصوں کو آپس میں مرچ کرنے کے لیے جو ٹائم درکار ہے وہ یہ ایکسپریشن کہہ رہا ہے کہ وہ ان تینوں ٹرمز کو ایڈ کرو تو وہ ٹوٹل ٹائم بن جائے گا ریکرنس ریلیشن جب آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی وہ اسی طرح ایک ریکرس ڈیفنیشن تھی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ٹرم ہے اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ بھی اسی کی فارم یا اسی جو, ایک جو آپ کا فارمولا ہے اس میں جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی ٹرم ہے وہی رائٹ right سائڈ پہ آتی ہے پرہپس ہیپس اس میں ایکس یا وائی یا آئی یا این کی ویلو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور یاد ہے ریکرنس ریلیشن میں ایک باؤنڈری کنڈیشن بھی ہوتی تھی یا جس کو ٹرمینیٹنگ کنڈیشن کہتے ہیں یہاں پہ یہ جو اینکول 1 ہے اب یہ وہ ٹرمینیٹنگ کنڈیشن ہے تو اب آئیے کہ اس ریکرنس ریلیشن کو اب سالو کیسے کریں گے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا آپ نے پہلے کورسز میں بھی دیکھا تھا یہاں پہ بھی ہم نے وہی کاروائی اب کرنی ہے اور ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کے لیے کافی طریقے موجود ہیں جو ریکرس ریلیشن کی فارم جو ہے اس کی مناسبت سے اس کے حوالے سے آپ چنتے ہیں یہاں پہ میں سیدھا تو ایک میتھڈ نہیں چنوں گا البتہ ہم دو تین طریقوں سے اس ریکرنس ریلیشن کو سالو کریں گے نتیجہ تن حاصل تو ایک ہی نتیجہ ہوگا لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی بنا پہ ہم آئندہ جو ریکرنس ریلیشنز ہیں ان کے لیے جو مناسب طریقہ ہوگا وہ اپنانے کی کوشش کریں گے تو آئیے اس کو ایک طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ طریقہ یہ کہ میں نیچے سے یعنی کہ این اکول 1 سے اوپر کی جانب اس ٹیف این کو ایکسپینڈ کرتا ہوں اور وہ یوں ٹی آف 1 یہ تو ہمارا وہ بیس کیس ہے ٹی آف ٹو از اب یہاں پہ میں وہ جو ریکرنس کا دوسرا حصہ تھا where n is greater than 1 اس کو استعمال کر رہا ہوں ٹی آف ٹو جو ہے وہ اصل میں ہے ٹی آف سیلنگ آف ٹو اوور ون پلس ٹی آف فلور آف ٹو اوور ون پلس این اور ویلو آف ٹو ہے تو یہاں پہ دیکھیے کیا بنا کہ سیلنگ اور فلور دونوں جو ہے ٹو ڈیوائڈ بائی ٹو اس کے کیس میں آپ کے پاس ون آئے گا تو میرے پاس نتیجہ کیا نکلا ٹی آف ٹو از اکو ٹو ٹی ون پلس ٹی ون پلس ٹو جو ہے یہ امرجنگ کا ٹائم ہے اب T1 کی ویلیو میرے پاس موجود ہے وہ میں اس میں ڈالتا ہوں تو میرے پاس آیا 1 پلس ون پلس یہاں سے اب دیکھیے میرے پاس T1 اور T2 کی ویلیو بن گئی اب اس دونوں کو لے کے میں T3 کی ویلیو کمپیوٹ کرتا ہوں اور وہ یوں کہ T3 تھری از اکول پلس اب دیکھیے یہاں پہ T2 کیوں آیا اور T1 کیوں آیا ایک جو ہے وہ سیلنگ کی وجہ سے اور دوسرا فلور کی وجہ سے یعنی کہ 3 اوور 2 کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں تو وہ ایکزیکٹ نہیں نکلے گا جب اس کی سیلنگ لیں گے 3 اوور 2 کی تو وہ 2 آئے گا جب اس کا فلور لیں گے 3 اوور 2 فلور جو ہے وہ آپ کو 1 دے گا تو ایکسپریشن کیا بنا t آف 3 اکوس ٹی آف ٹو پلس ٹی آف ون پلس تھری یہ 3 جو ہے وہ مرجنگ ٹائم ہے اب چونکہ میرے پاس ٹی ٹو اور ٹی ون موجود ہیں وہ میں نے ڈالے 4 پلس ون پلس تھری اکولس ایٹ اب میرے پاس T of 3 بھی آ گیا اسی طرح اب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آگے کیا کر رہا ہوں کہ T of 4 جو ہے وہ T2 T2+ پلس پلس ہے T2 میرے پاس موجود ہے اس کو میں نے ڈالا اور T2 کو دوبارہ میں نے ڈالا 8 پلس آٹھ پلس اس کی بنا پہ اب میں T5 کمپیوٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ ایکسپریشن بنا T5 فائیو ایکل ٹی پلس پلس Which is 8 plus 4 plus 5 equals 17 اور یو میں یہ کاروائی بڑھاتا گیا ٹی میں نے کمپیوٹ کیا جو کہ 32 تھرٹی میں نے کمپیوٹ اگر کرنا چاہوں تو وہ ٹی ایٹ سے بنتا ہے جو نتیجہ تن اسی بنا جب میرے پاس یہ دونوں آ گئے تو اس سے میں ٹی بنا سکتا ہوں جو میں نے دکھایا ہے کہ ٹی سکسٹین پلس ٹی سکسٹین اس کی نتیجے میں میرے پاس نمبر آیا 192 اب یہ سلسلہ میں کہاں تک لے کے جاؤں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں اس میں ویلیوز ڈالتا جاتا ہوں جیسے جیسے میری ویلیوز آتی جاتی ہیں T32 آ گیا اس سے میں T64 بنا سکتا ہوں لیکن مجھے کوئی پیٹرن بھی دیکھنا ہے کہ آخر میں نے اس سے ایک ایکسپریشن بنانا ہے کیونکہ یاد ہے ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک ریکرسو فارمولا جو ہے اس سے ایک کلوزڈ فارم ایکسپریشن بنایا جائے یعنی کہ ایف اف این یا ٹی ایف این تو رہے لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ٹی اف این ایف اف این والی بات نہ رہے رائٹ right سائڈ پہ ٹرم جو ہیں وہ این بیس ہو پالینومیل ہوں یا جو بھی ہوں اور اس سے پھر یہ ہو سکے کہ جو بھی این کی ویلو ہے وہ میں right پہ ڈالوں اور ٹیف n کی ویلیو نکل آئے تو آئیے یہ کاروائی اب کچھ یوں کرتے ہیں واٹ از دا پیرن ہیئر یعنی کہ یہ جو ہم کرتے جا رہے ہیں کیا اس میں کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے اس کی خاطر یوں کیجئے لیٹس کنسیڈر دا ریشو tn ایور n فور پاور آف 2 اب یہ میں نے ٹرمز بنا لی ہیں کہ او 1 میں نے بنائی ہے اس کو میں یہ کرتا ہوں کہ 1 سے ڈیوائڈ کرتا ہوں تو دیکھیے ٹی ون اوور 1 از اگر t2 ٹو جو ہے اس کو میں لوں اس کو 2 سے ڈیوائڈ کروں تو وہ 2 آتا ہے ٹی جو تھا اس کی ویلو 12 تھی اس کو میں جب 4 سے ڈیوائڈ کرتا ہوں تو وہ 3 آ جاتی ہے اسی طرح اگر t8 کو لے کے میں 8 سے ڈیوائڈ کروں تو نتیجے میں آتا ہے 4 T16 کو 16 سے کروں تو 5 T32 کو 32 سے کروں تو 6 اب دیکھیں یہاں پہ کیا پیٹرن بن رہا ہے کہ رائٹ right سائڈ پہ اصل میں لاگ n پلس ون کی ویلوز آتی جا رہی ہیں جو بات میں نے اب یہ لکھی ہے کہ دس سجیسٹ دیٹ Tn ایور n از اکو ٹو log آف n پلس ون یہ آپ ویلوز لے کے ویریفائی کر سکتے ہیں ٹیور n یہ جو پیٹرن بن رہا ہے یہ یقین لاگ n اور لاگ جو ہے یہ بیس 2 ہے کہ log base 2 n plus 1 ون یا اگر میں ری کروں تو ٹی ایف این ٹو ایگ n پلس n ٹھیک ہے یہ این کو بھی میں نے ملٹی کیا تھرو آؤٹ اور فورن میں نے کہا کہ this is theta n log n یہاں پہ میرے پاس اب ٹی کا ایک کلوزڈ فارم expression آ گیا سپریشن کو میں اب کیا کروں ایک کاروائی میں نے فوراً کی کہ اس کی باؤنڈ اسٹیبلش کی کہ یہ سیٹاگ این ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کی یہ جو ایکسپریشن ہے اس کو میں اگر ایک فنکشن کے طور پہ پلاٹ کروں تو اس فنکشن کو میں اوپر سے اور نیچے سے ایک اور فنکشن جی او این ایک باؤنڈ کر سکتا ہوں اس کی میں باؤنڈری بنا سکتا ہوں تو آئندہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو مرز شارٹ ایلگردم ہے وہ سیٹا اینڈ لاگ این ہے اور دوسرے مرز دوسرے شارٹنگ ایلگردمس کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پہ ہم یہ چیز اب استعمال کریں گے کہ مرز شارٹ جو ہے وہ سیٹا اینڈ لاگ این ہے اب دیکھیے کس طرح ہم نے ریکرسو فارمولشن کی ایک ریکرنس ریلیشن بنائی اور اس کو ایک سمپل مائنڈیڈ مینوئل طریقہ کہہ لیں یا بروٹ فورس طریقہ کہہ لیں یا بیسک پرنسپل والا طریقہ کہہ لیں اس کے ذریعے ہم نے اس کو سالو کیا جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ٹی این کا ایکسپریشن آ گیا البتہ ٹی ایف این کو فوراً پھر میں نے سیٹا نوٹیشن کی فارم میں لے گیا وہاں پہ میں نے یہ کہا ٹھیک ہے ٹی آف این کی ویلیو این لاگ این پلس این ہے لیکن آئندہ گفتگو کے لحاظ سے جب بھی میں مرز شارٹ کے بارے میں کچھ کہوں گا تو جہاں پہ بات ہوگی اس کے ٹائمنگ کی یا ٹائمنگ انالسس کی تو وہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ این لاگ این پلس این ایلگردم نہیں بلکہ سیٹا این لاگ این ایلگردم ہے اور جس کو آپ سیٹا نوٹیشن کا پتا ہے وہ یہ سمجھ جائے گا مرز شارٹ جو ہے وہ n log n ٹائم لیتا ہے اور یہ کم سے کم اتنا ٹائم ضرور لے گا یعنی کہ اس سے کم وہ نہیں لے گا آپ جو مرضی کر لیں n log n سے یہ بہتر نہیں ہو سکتا اور اس کا ورس کیس بہیویئر بھی n log n ہے ہم دیکھیں گے کہ بعض ایلبریدمس جو ہیں ان کا جو بیسٹ کیس بہیویئر ہے وہ کچھ ہے اور ان کا ورس کیس بہیویئر ہے جو کہ ذرا زیادہ خراب ہے یہ کاروائی خیر ہم آئندہ اگلے سارٹنگ سے اب ڈسکس کریں گے تب ہوگی یہ ریکرنس ریلیشن تھی اس کو ہم نے ایک طریقے سے سالو کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم اور بھی چند طریقے ہیں ان کے ذریعے سالو کریں گے آج کا لیکچر چونکہ اب ختم ہو رہا ہے تو یہ کاروائی میں اب آئندہ لیکچر میں کروں گا آپ مر شارٹ کے بارے میں کتاب میں ضرور پڑھیے خاص طور پہ اس کے انالیس کے بارے میں یہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ